قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب قال وقال إسحاق بن إبراهيم أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا بهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال أخبرني أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع مئة عام ما يقطعها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغلله ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ذقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وغلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء بثقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 اماں بٹ کتاب الرقات کا بعد نمبر اکیاون اور اس کی حدیث ہے حدیث کا نمبر چھ صفر نو نو اس کے راوی ابو حریرہ اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں آپ کا اشاد گرامی مادین من کے بھائی کافر مسیحت سلاسطیا جہنم میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ تین دن کی مسافت کے بقدر ہوگا یعنی تین دن مسلسل سفر کیا جائے چلا جائے اور وہ چلنے والا کون ہو لبرا قبل مسرے وہ گھڑ سوار جو بہت ہی تیز دوڑنے والا ہو کہ یہ شخص گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی رفتار بھی انتہائی تیز ہو اور وہ تین دن مسلسل دوڑتا رہے اور چلتا رہے جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ جہنم میں ایک کافر انسان کے دو کندھوں کے بیچ میں ہوگا یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں ایک یہ کہ اس سے ان کے عذاب میں اور شدت پیدا ہوگی جتنا جسم پھیلا ہوگا اتنا ہی وہ جسم جو آگ کے لپیٹے میں ہوگا زیادہ اذیت درد اور تکلیف محسوس کرے گا یہ جو کافر کے ساتھ ایک سلوک جنوبی السلام نے ذکر کیا کہ جہنم میں اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا اور اتنا بڑھا دیا جائے گا جیسے ایک تیز رفتار گھڑ سوار تین دن دوڑتا رہے سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس فاصلے کے وقدر اس کا جسم دو کندھوں کے بیچ بڑا ہوا ہوگا تاکہ اس طرح انہیں اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے انسان کی کھال جو ہے یہ عذاب کو اور تکلیف کو محسوس کرتی جب جسم کو پھیلا دیا جائے گا اس کی کھال سمیت تو اتنی مقدار میں کھال جو ہے یقیناً وہ بہت زیادہ اذیت اور عذاب اور تکلیف محسوس کرے گی تو یہ عذاب زیادہ کھال کو تکلیف دے گا اور جسم کے پھیلاؤ کے ساتھ اس کی کھال بھی پھیل جائے گی تو اس طرح جہن میں اور زیادہ درد اور تکلیف محسوس کرے گا اللہ فرمانا جلو ز ہوں بدلنا ہوں جلو جب ان کی ایک چمڑی جل جائے گی تو اسے ہم دوسری چمڑی سے بدل دیں گے اس کھال کی جگہ اس چمڑے کی جگہ دوسری کھال لگا دیں گے کیوں لگائیں گے لیکر آزاد تاکہ وہ آزاد اور چکھتے رہیں تاکہ ان کی اذیت عزر نو شروع ہو جائیں اور یہ چمڑی اور یہ کھال اگر اتنی مقدار میں ہو تو اس کے دو کندھوں کے مابین کتنا فاصلہ جس کا حدیث میں ذکر ہے یقیناً اس کی جو عذاب کی شدت و خدورت ہے اس میں اضافہ ہوگا یہ بھی اہل جہنم کے عذاب کی شدت کے ملاحر میں سے ایک ہے کہ کافر کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ اور زیادہ اذاب کو جھیلے اور اس عزیز کو یاد آنے کا اصل مصول امام بخاری رحمہ اللہ کا صفت النار ہے ادھر جہنم کی صفات اور احوال پر غور کرو یہ ایک انسان اگر جہنم میں داخل کیا جائے اپنے اصل جسم کے ساتھ جو اس کا پانچ چھ فٹ کا جسم ہے اور اربوں لوگ ہوں داخل ہونے والے یہ جہنم کی مسرت یہ ایک علامت و دلیل ہے لیکن اگر ہر شخص اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے اور دو کندھوں کے ماں بہن تین دن کی مساثت کا فاصلہ کر دیا جائے تو پھر جسم یہ کس قدر پھیل جائے گا اور یہ سارے جسم جہنم کے اندر ہوں گے جس سے صفت نار واضح ہوتی ہے یہ جہنم کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے کہ یہ جو اربوں لوگ اس میں داخل ہیں حالانکہ ان کے کندھوں کے مابین کتنا فاصلہ بھی ہے اور پھر بھی وہ سارے جہنم میں سما چکے ہیں تو یہ جہنم کی وسرت کی ایک دلیل سامنے آ گئی اس حدیث سے مقصود کیا ہے دو چیزوں کا بیان ایک جہنم کی حقیقت کتنی بڑی ہے اور اس کے باوجود لوگ اس میں ڈالے جائیں گے اور وہ حل میں مزید حل میں مزید کہے گی کہ اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج حتیٰ کہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور وہ حل میں مزید پکار رہی تو اللہ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا جس سے اس کے اخراط سبڑ جائیں گے اور وہ قط قط پہ گی کہ بس بس کافی ہو گیا تو یہ اس جہنم کے وسرت کے ذرائع اور یہ بھی کہ کافر کے جسم کو کتنا بڑھا دیا جائے گا تو اتنے بڑے بڑے جسم جو عربوں کی تعداد میں ہوں گے اور وہ جہنم میں سمائے ہوں گے اس سے آپ اندازہ جنے کی جہنم کتنی وسیع ہوگی اور اس کا حجم کتنا زیادہ ہوگا اعظم جی آگے امام بخاری کا دیکھ رہے ہیں بن کی روایت سے اس حاديم كى بن راض لائے ہيں امام بخاری كى شہر ہیں اور یہ تعليف نہیں ہے بلکہ امام بخاری اپنے شہر سے حدیث ہے روایت کر رہے ہیں اور اس کے رابطی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان نہ جنت لا شاہ جنت میں ایک درخت ہوگا یسیر وغاق لا یا ایک سوار آدمی گھوڑ سوار اس کے حال میں چلے گا سو سال لا یفارا اور اس درخت کو عبور نہیں کر پائے گا سو سال چلنے کے باوجود حالانکہ وہ تیز رفتار گھوڑ سوار ہے سو سال اگر چلے تو درخت ختم نہیں ہوگا یہ جنت میں ایک درخت کی بات ہے یعنی صرف ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سو سال اس کے سائے تلے چلنے سے بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا یہ جنت کی جنت کی حقیقت کہ جنت کتنی وسیع ہے اور اس کی نیند کتنی لاجواب اور شاندار ہیں ایک ہی درخت ان بعد روایتوں میں اس درخت کا نام توبا ہے یہ توبہ یا تو جنت کے ناموں میں سے اپنا یا توبہ کا منا بشارت خوشخبری یا پھر توبہ یہ درخت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اتنا بڑا ہے کہ سو سال اس کے سائے تلے چلنے کے باوجود وہ درخت ختم نہیں ہوگا کیا جنت میں سایہ ہوگا ایک معنی ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے مراد درخت کے نیچے چڑھنا اور اگر اس کا سایہ ہو تو اس سایہ سو سال تیز رفتاری میں سفر کرنے کے باوجود ختم نہیں ہوگا کیونکہ سایہ بنتا ہے سورج سے سورج کی دھوپ ہوتی ہے اور جو چیز اس دھوپ کے سامنے آڑ بن جائے اس آڑ کا سایہ بن جاتا ہے درختوں کا سایہ کسی دیوار کا سایہ مگر جنت میں سورج نہیں ہوگا لا یارو نسی رام تو جنت میں سورج نہیں ہوگا تو یہ سایہ کیسے بنے گا یا تو بل فرض ایک چیز کا سایہ ہو تو سایہ تلے سو سال تیز رفتاری سفر کے باوجود وہ سایہ ختم نہیں ہوگا اگر ایک چیز کا سایہ ہو یا تو یہ ہے کہ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے غلدو مگر وہ سائے دنیا کی طرح نہیں ہیں کہ وہ سورج کے مقابلے میں بنے بلکہ امبار بل عزت بڑی راحت والے سائے خود ہی مہیا کرے جن میں ٹھنڈ ہوگی لطافت ہوگی اور جن میں ایک بڑی خوبصورتی ہوگی ایک خوبصورت منظر ہوگا خوبصورت ماحول ہوگا مقصود یہ ہے کہ جنت میں گرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی لمبے لمبے سائے وہ دھوپ کے مقابلے میں نہیں سورج کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کر وہ سائے جو جنت میں اہل جنت کے لیے لطافت کا باعث بنیں گے خوبصورتی کا باعث بنیں گے ٹھنڈک اور تازگی کا باعث بنیں گے اور کسی قسم کی گرمی کا تھکن کا کوئی احساس نہیں ہوگا دوسری حدیث جو ہے جو پیچھے سند آپ نے پڑھی اس میں ابو حازم جو سال ابن نسع کے شاگرد ہیں وہی فرماتے ہیں سند وہی ہے جو پیچھے بزرگ کی اسی سند کے ساتھ ابو حازم کہتے ہیں فحدت بہن نعمان اپنا بھی یہ حدیث میں نے نعمان کو بیان کی تو نعمان نے مجھے بتایا کہ اخبارانی ابو سعید ہے یہی حدیث مجھے ابو سعید نے روایت کی ابو حازم نے یہ حدیث بن اقتصاد سے روایت کی اور ابو حازم نے یہی حدیث جب نعمان بھی عیاش اپنے ساتھی کو سنائی تو انہوں نے ان کے علم میں اضافہ کیا یہ حدیث مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی اس سے یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ علم آگے بتانا چاہیے ممکن آپ جس کو بتا رہے ہوں اس کے پاس کوئی اضافی علم ہو آپ کے آپ کے لیے وہ کچھ آپ کو اور فائدہ دے دے آپ کے علم کو بڑھا دے نکیل اسلام کے علیم کے روپہ مبلہ دیں اور علیہ الحم انسام بعض اوقات جس کو آپ پہنچا رہے ہیں وہ اصل سامنے سے زیادہ اس کا حافظ و رفائی ہوتا ہے اور وہ آپ کو اضافہ علم دے سکتا ہے چنانچہ یہاں بھی یہ حدیث جو ابو حاضم انصاح الفائد ہے انہوں نے یہ حدیث نورمان کو سنائی تو نورمان نے ان کے علم میں اضافہ کیا کہ جو حدیث آپ نے سحل سے سنی وہی حدیث نے وہ صحیح سے سنی اور اس نے کچھ اضافات اضافی بھی ہے امام بفائی رحمہ اللہ جو کوئی حدیث دوبارہ لاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی یا تو تعلق ہی آسانی کسی حدیث کی کئی صنعتیں ہیں اور کئی صنعتیں حدیث کی تخویت کا باعث ہوتی اس کی قوت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں یا پھر مکن میں کوئی اضافی لفظ ہوتا ہے جو مزید فائدے کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے کیا ہے ابو اسے خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے روایت ہے نہ جنت لے سجا وسن جنت میں ایک درست ہوگا یسی اور راکب اور جوار جس میں چلے گا ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے گھوڑے کا ذکر نہیں راکب کا ذکر اور راکب اونٹ کا راکب بھی ہو سکتا ہے سوار اونٹ کا سوار بھی ہو سکتا اور جب سوار تیز رفتار تو یہ ایک علم میں اضافہ ہو اگر مزمر یا وہ گھوڑا مزمر گھوڑا مزمر ایک مخصوص گھوڑے کا نام ہے یعنی جو گھوڑا جہادگیری لوگ پالتے تھے تو بعض اوقات اس کی رفتار بڑھانے کے لیے کچھ دن وہ اسے بہت کھلاتے تھے اور دوڑاتے نہیں تھے بہت کھلاتے تھے اس کو چارہ جو اس کے کھانے کی اشیاء اس کو ایک مقام پر باندھا ہوا ہے اور کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہفتہ دس دن بیس دن اور بہت کھلانے کے بعد اس کو پھر نکالتے باہر اور پھر اس کو دوڑاتے میں کہتے اس کے جسم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی جو ایک رفتار اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسے گھوڑے میدان جہاد اور سفر جہاد کے بڑے کارآمد ہوتے ہیں بہت کھلانے سے بدن میں قوت پیدا ہو گئی اور بہت کھلانے کے بعد دوڑانے سے اور بہت زیادہ پسینہ بہنے سے جسم میں ہلکا پن آ گیا یہ جواد مضمر گھوڑا جو اس طرح اس کی رفتار اس کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اس روایت میں ایک اضافی علم ہے کہ وہ سوار کوئی عام سوار نہ ہو بلکہ ایسے گھوڑے کا سوار ہو جو تزمیل کی وجہ سے مزمر ہونے کی وجہ سے بڑا کمی ہو چکا ہو اور تیز رفتار ہو چکا ہو تو وہ سوار چلے میرا ترامن سو سال لا مائفتار رہا اور سو سال چلنے کے باوجود اس کو ختم نہ کر سکے وہ درخت اور وہ ختم نہ ہو کتنا بڑا وہ جنت کا درخت ہے تو اس حدیث سے مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے کہ ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سو سال اس کے نیچے مسلسل دوڑنے سے اور دوڑنا بھی گھوڑے پر بیٹھ کر اور گھوڑا بھی وہ جو تزمیر شدہ ہو بہت ہی قبی طاقتور اور بڑا برق رفتار ہے سو سال دوڑے تو وہ درخت نہ ہو تو یہ اس جنت کی دسرت اور عظمت کی دلی ہے جنت بھی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو اللہ نے پیدا کیا اور بہت ہی بڑا جہنم بھی بڑی مفید جس کو اللہ نے تنگ کیا اپنی اپنا قدم اس میں ڈال کر اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بھیجے گا بھیجے گا بھیجے گا حد کہ حریض میدان جس کو آخر میں بھیجا جائے گا اس کو اس زمین کے برابر اور دس گنا اور جنت کا ٹکڑا الاٹ کیا جائے گا اور پھر بھی جنت ختم نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت کو سبیڑنے کے لیے اپنا قدم اس نے ثابت نہیں کرے گا اس سے اللہ کی رحمت سبڑ جائے گی بلکہ اللہ کی رحمت وہ ارحم یونش علماء یونش علماء اللہ خم خلق آخر اللہ تعالیٰ اس بقیہ جنت کو بھرنے کے لیے اسی وقت ایک مخلوق پیدا کرے گا اسے جنت میں آباد کرے گا تب وہ جہنم جنت بھر بھرے گی یہ دو گھر جنت اور جہنم کتنے وسیع ہیں تو اس تصفر نہیں کر سکتے اور یہ بھی رفتار پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو وہ ختم نہ ہو اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنه من امتي 70 او 700000 لا يدري ابو حازم ايهما قال متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صوره القمر ليله البدر دي حديث في جبريه وكذا برصون بريد اللي اللہ صاحال ہیں اور یہ حدیث امت محمدیہ اللہ صاحب صلاحت السلام کی بڑی ایک شان اور برتنے کی دلیل ہے نبی رحسلان کی امت کو اللہ تعالیٰ کس قدر نوازے گا تو اس حدیث میں امت محمدیہ کی فضیلت ہے اور امت محمدیہ کے فضائل اور تمیزات اور خصائص بہت سی احادیث میں بیان ہے جیسے نبی اسلام کا فرمان الرون صاب ہم وہ امت ہیں جو کہ اعتبار زمانہ سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے روز جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے یعنی ہمارا زمانہ دنیا میں سب سے آخری ہے مگر روز سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ داخل ہوگی اور بعد میں باقی امتیں داخل ہوں گی یہ برکات اور فضائت امت محمدیہ کے ان میں سے فضیلت یہ بھی ہے یعق جنت میں امت سب او اور سب داخل ہوں گے ضرور داخل ہوں گے یہ لان تاکید اور نون تاکید ثقیلہ دونوں اس معنی میں کہ شدت میں اضافے کا باعث ہیں ضرور بضرور داخل ہوں گے میری امت میں سے سب عرون ستر ہزار یا سب عمیات الف یا سات لاکھ لا علی ابو حاضم انگیما قال یہ شک ابو حازم کو حدیث کا راوی ہے جو ساحل ابنصاد کا شکر ہے اسے یہ شک ہے کہ ستر ہزار کا یہ سات لاکھ کا ہے اور یہ بھی جو محدثین ہیں ان کی امانت کی دلیل ہے کہ انہوں نے پوری ایک امانت کا حق ادا کیا کہ سال ابنصاد نہیں حدیم نے یہ سنائی لیکن مجھے بھول سا رہا ہے شک ہے کہ انہوں نے ستر ہزار کا یہ سات لاکھ کا ہے اور داخل کیسے ہوں گے بتماج سے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے آخرن بعدن بعدن بعدن بعدن کو پکڑا ہوگا لائد خلا ات خلا آخر جو ان میں سے پہلا شخص ہے وہ داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آخری شخص داخل نہ ہو جائے مراد جی کے ساتھ اکٹھے داخل ہوں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے جسم سے جسم کو ملائے ہوئے تھامے ہوئے اور اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے جسم سے آگے ہو کر اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک سب سے آخری داخل نہ ہو جائے تو مل کر اکٹھے داخل ہوں گے اور ان کی ایک شان یہ بھی ہے ایک تمعز ان کا یہ بھی ہے کہ وجوہ صورت القمر دلت البدر کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ چودویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے منور ہوں گے یہ اس امت کے فسائش میں سے اتنی تعداد کے لوگ کہ بعض حدیث میں یہ وہی ستر ہزار ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا نہ ان کو آزاد دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اور چونکہ علیہ السلام نے اس تعداد میں اضافے کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی تھی اور صحیح حدیث کے مطابق ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور اس طرح انچاس لاکھ کا ہنسا بن جاتا ہے انچاس لاکھ افراد اس امت کے وہ ہوں گے جو بلا حساب بلا اعزاد جنت میں داخل ہوں گے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے چودھریوں کے چاند کی طرف اور ایک عزیز میں قلوب ہمارا قبی بن واحد ہے یہ ابل زمرا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گی مانا ان کے عقیدے میں ان کے عمل میں ان کے منہج میں بالکل وحد اور یکسانیت ہوگی اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے یہ علامت عہد الحدیث کی ہے عہد الحدیث مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو ان کا ایک ہی عقیدہ ایک جیسا عمل ہے ایک جیسی نواز ہے ایک ہی منہج ہے تو قلوبوں والا قلب مناسب واحد ہے حالانکہ وہ تعداد میں لاکھوں ہیں مگر ان سب کے دلوں میں ایسی یکسانیت ہے کہ لگے گا ایک ہی شخص کا دل ہے اور اس کے اوپر ضلع اعل ان میں ہزاروں اختلافات مشرق میں بدرتی شخص کچھ اور نہج کا ہوگا مغرب میں کچھ اور نہج کا ہوگا عربی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا اجمی ہے تو وہ کچھ اور ہوگا گورا ہے تو کچھ اور ہوگا کالا ہے تو کچھ اور ہوگا یہ تنور کی یہ اختلاف یہ حق کی علامت نہیں گورا ہی کی علامت ہے اور یہ زمرہ یہ عمر زمرہ طالب الجنت جنت میں داخل ہوگا یہ اس کی علامات ہیں ایک دوسرے کو تھانے ہوئے جیسے دنیا میں یگانگت تھی وحدت تھی ایک عقیدہ ایک ہی ای فکر ایک ہی ای منحج آج بھی وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے اور اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں بھی یگان گت اور بخدت کے منہج پر تھے ایک ہی عقیدہ تھا ایک ایسا عمل تھا, تھا, تھا ایک ہی سوچ تھی اور آج اللہ نے انہیں یہ صلاح دیا کہ جنت میں سب سے پہلے پہنچا دیا اسی یہ وحدت اور کے ساتھ کہ ان کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا دنیا میں کوئی اختلاط نہیں تھا بلکہ عقیدہ منہج خلق ایک ہی جیسے تھے اللہ تعالیٰ اس وحدت کی باغی غذا فرما ہے قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل, سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراؤون الغرف في الجنة كما تتراؤون الكوكب في السماء قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما بخاری کی روایت سے نبی اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان جن ترا اون كما جن کما ترا اون کہ اهل جنت دیکھیں گے کمرے جنت کے اندر یعنی یہ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں ہوں گے تو کچھ آنلے جنت لئے تو ہم دیکھیں گے الغورف کمرے کہاں پھر جنت جنت میں کما کا بس سما جیسے آج تم زمین پر کھڑے آسمان کے ستارے دیکھتے زمین پر کھڑا انسان آسمان کے ستارے دیکھتا ہو وہ کتنی بلندی پر ہیں وہ ستارے کتنا فرق ہے ہزاروں میلوں کا فرق ہے یہ شخص زمین پہ کھڑا ہے اور ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں کتنی بلندی ہے کتنا فرق ہے زمین اور آسمان کے ستاروں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے یہ فاصلہ جنت میں بھی ہوگا بعض لوگ جنت میں کھڑے ہوں گے اور جنت کے اندر ہی اپنے اوپر کمرے دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اتنا فرق ہو یعنی جنتی یہ بھی ہیں جنتی وہ بھی ہے مگر یہ جنتی کس قدر نیچے ہیں اور وہ جنتی کس قدر اوپر ہیں یہ ہے فرض مراسب اور فرض مناظر اللہ تعالیٰ یعنی جنت میں یہ درجات تفاوت رکھے گا کچھ نیچے کچھ اوپر اور جو نیچے ہوں گے ان میں کوئی حزر نہیں ہوگا کوئی حسرت نہیں ہوگی وہ بھی انتہائی خوش ہیں اور جو اوپر ہیں ان میں کوئی کبر نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی غرور یا فخر نہیں ہوگا یہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ جنم بھی آپس میں ملیں گے جن کے درجات اوپر ہوں گے ان کا لباس بڑا فاخر اور شاندار ہوگا اور جو نیچے ہوں گے ان کا لباس ان کے مقابلے میں ہلکا ہوگا تو نیچے والے ہلکے لباس والے جب ان کا یہ عالی قدر لباس دیکھیں گے تو ان کے دل میں اس لباس کی خواہش ہوگی تو اللہ ان کے اس ہلکے لباس کو اسی وقت اس سے بھی اعلیٰ لباس میں تبدیل کر دیں گے کو حسرت نہیں جنت میں کسی قسم کا افسوس نہیں ہے جنت میں ان فرق مراجد کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو انتہائی خوشی ادا فرمائے ہاں یہ بات قابل غور ہے یہ جنت ہی جو اوپر ہے اتنا اس کی کیا وجہ بلکہ صحابہ نے یہ سوال کیا ایک اور حدیث میں ہے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ تعالی تل کا مناظر اندیجہ لگتا ہے کہ یہ ٹھکانے امبیا کے ہوں گے جنتی یہ بھی ہیں جنتی وہ بھی ہیں اتنا فرق جیسے زمین اور آسمان کی ستاروں کے بعد فرق ہے یہ ٹھکانے تو انبیاء کے لگتے ہیں اتنے اونچے ہو ہی ہو سکتے ہیں فرمایا کہ رجال آمن بلاہ مثبت کو نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دو اوساد سے دو خوبیاں تھیں ایک اللہ تعالی پر ایمان لانا اور دوسرا نبیوں کی ہر بات کی تصدیق کرنا یہ دو ایمان اور تصدیق یہ ان کا جوہر حیات تھا اللہ تعالیٰ پر قوی ایمان اس کی توحید پر ایمان ربوبیت پر و پر اس کے اسماو صفات پر ایمان سچا اور پختہ ایمان کوئی اس میں لوزش نہیں کوئی اس میں کمزوری نہیں ظخ نہیں کسی نے تم کا شک و شبہ نہیں اور تصدیق ہے جازم دوسری ہو گئی ان کی مرسلی کی تصدیق کہ مرسل جو اللہ کا نبی ہے اللہ تعالی کی طرف جو کچھ لایا وہ سب سچ اور حق ہے ہم جس نبی کی امتی ہیں وہ نبی اللہ کی طرف سے دو چیزیں لائیں قرآن اور حدیث اس کی پوری تصدیق یہ جی ایمان جازم تصدیق پخت ایسی تصدیق جو ہر شبہ اور شہبت کا اضارہ کر کے تمام شبہات کو دوڑ رہے وہ بندہ ایسی تصدیق پر قائم اور فائد ہے کہ کوئی شک نہیں کوئی حدیث سنے کوئی حدیث پڑھے کوئی قرآن کی آیت پڑھے اس کی تصدیق پہلے ہی موجود ہوگی سچ اور حق ہے کوئی شک نہ ہو کوئی شبہ نہ ہو جن کے ایمان شبہ سے پاک ہیں شبوت سے پاک ہیں کئی رقار سے پاک ہیں فلاں کی سل فلاں کی سلو نہیں وہ اسی نقطے پر قائم ہے کہ اللہ پر ایمان اور نبی کی تصدیق اس کی اتباع اور اس کی تصدیق کے جائزے اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ادا فرماتا ہے ہر ایک کو ادا نہیں ہوتا فرمایا کہ یہ جو اوپر اپنے گھر دیکھیں گے کمرے اور ٹھکانے دیکھیں گے آسمان کے ستاروں کی معنی یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جن کے اندر یہ دو اوسع موجود تھے باللہ اللہ پر ایمان لانا وسنت الملی اور امبیا کی تصدیق کرنا نبی نے جو فرمایا حق ہے جو حدیث سنی پڑی حق ہے جو قرآن کا حصہ سنا اور بڑا حق حق کی حق کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں تو ایسی پختہ تصدیق تمام شبوں و شبہات کا اضافہ کرنے والی شہبات کی قبر توڑنے والی کہ وہ انسان پوری طرح نبی کی تعلیمات کا تابع ہے اور قطر اپنی خواہشات کو مقدم نہیں کرتا نہ کسی اور کی بات کو نبی کی حدیث پر مقدم کرتا ہے نہ کسی کے قول کو نہ کسی کے رائے کو کتاب و سنت پر مقدم مقدم کرتا ہے ان لوگوں کا شرط ہے جن کو اللہ عزت یہ ٹھکانے اور یہ مقامات تو حدیث کیا ہے صاحب نثر کی کہ وہ انہیں اہل جنت دیکھیں گے کمرے منازل محلات اپنے اوپر جنت میں جیسے آج زمین والے آسمان کے ستاروں کو دے اس قدر جو فرض مراتب ہوگا جیسے زمینوں ستاروں میں فرد ہے اس طرح یہ فرق یعنی بعض اہل جنت اور فعض اہل جنت میں ہو کر اس خبر وہ کون سے ہوں گے تو پچھلی جو حدیث گزری اس کی طرح یہاں بھی جو سال کے شاگرد ہیں عبد الحدیز کہتے ہیں ان کے والد ابو حازم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نعمان کو بیان کی یعنی پیچھے گزرا انہوں نے مجھے اور علم میں اضافہ کیا نومان نے کیا کہا اشہد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں وہ صحیح خدری سے بھی سنی بھائی حدیث اور اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں بک یہ ایک اور علم دیتی دی ہے دی. سرد کا تنوع تو ہی کہ مزید فخر کی کا باعث بنا اور کچھ الفاظ اور زیادہ مل گئے نبی اسلام کے جو زبان سے موتی گرتے ہوئے تھے ان الفاظ کی صورت میں تو کچھ اور ان کو علم حاصل ہو گیا ہو گیا کما ترا کو غربی و شرطی یعنی پیچھے کیا گزرا ہے کہ اہل جنت دیکھیں گے اپنے اوپر کمروں کو محلات کو جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں وہ ستارا کہیں بھی ہو لیکن دوسرے دیش میں کیا ہے جیسے زمین والے اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو مغرب یا مشرق میں غروب ہونے کے قریب ہو الغالبروب غروب سے غروب ہونے کے قریب ہو پھر انہوں کی غربی بشر تھی مغربی یا مشرقی کنارے میں وہ ستارہ اور دور نظر آتا یعنی غروب ہونے کے قریب ہو تو اس کی روشنی کم نظر آتی اور بڑھ اور بڑھ جاتا دوری اور بڑھ جاتی تو اس عدیش میں ایک اضافی فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو فرق مراتب پہ آئندے جنت کا اس حدیث میں وہ اور بڑھ گیا ایک سے زیادہ وہ جو آپ اپنے سر پہ دیکھنے اوپر وہ قریب نظر آتا ہے اور ایک سے زیادہ وہ جو مشرقی افق یا بکر افق میں غروب ہونے کے قریب ہو کہ اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے تو وہ اور دور محسوس ہوتا ہے اتنی دوری پر وہ محلات ہوں گے اور اتنا فرق مراتب ہوگا کہ جیسے زمین والے مشرقی یا مغربی افق میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہیں اس طرح جنت والے اپنے اوپر اتنی فاصلے اور اتنی دوری پر محلات کو دیکھیں گے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ فرق مراتب ہیں اس کے باوجود اہل جنت کے دلوں میں کوئی نکینہ نہ بغض نہ کوئی حسرت نہ کوئی افسوس بلکہ اللہ رب العزت اسی وقت ان کے جو نعمت کی جو قدر قیمت کو بڑھا دے گا اگر نیچے طبقے والے اوپر کے طبقے والے کو دیکھیں گے اور ان کے اندر خواہش ہوگی ہمیں بھی مل جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادا کر دے گا تو جنت میں حسرت نام کی کوئی چیز نہیں غم غربر افسوس نام کی کوئی چیز نہیں نہ دلوں میں کینا نہ حسرت نہ فخص بلکہ ایک اقوت ہوگی بھائی چارہ ہوگا محبت ہوگی وخشيني خشيني هر طرف نظر عينجي اللہ تعالیٰ هم احل جنت میں بنات قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن أبي عمران قال سمعت أنت بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به سيدنا کی بي يقول خودی رہی کہ کل جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس شخص کو جو احبل و احد نعر احبل و عہد نعر جو عہد النار میں جہنگنیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا جو جہنویوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا یہ کہ سب سے ہلکا عذاب احدیث میں کئی طریقوں سے وارض ہے بعض حدیث میں یعنی ہلکے عذاب میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے سر اور بعض آدمی میں شراکان دو تسموں کا ذکر بھی یعنی دو جوتے پاؤں میں اور کچھ ایسے جہنمی ہوں گے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے آگ کے بلکہ صرف تسمے بندے ہوں گے کچھ ایسے جہنمی بھی ہوں گے جن کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو کوئلے ہوں گے باقی جسم آج سے محفوظ ہوگا تو یہ عمل نعرے عذابن ہلکے عذاب والے تو اللہ رب ال سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہے گا قیامت کے دن لیے نو اللہ کا معاف منشی حکن تفصیل ہی اگر یہ پوری زمین میں جو کچھ ہے یہ سب تو مارا ہوتا جو کچھ ہے یہ زمین کے ہرالیاں پانی خشکی تلی جانور پانی کے خشکی کے سونا چاندی پٹرول جو بھی ہے کیا تم وہ سب کچھ اس عذاب سے بچنے کے لیے خدیہ دے دیتے جب تم دنیا میں موجود تھے زندہ تھے پوری زمین تمہیں مل جاتی یہ زمین کی دولتیں سربتیں تمہاری ہو جاتی تو کیا تم یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے یہ سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے اس عذاب سے بچا دیا جائے عذاب میں کیسا سب سے ہلکا یہ دو کوئلے آگے ٹانگ کے ٹان کی نیچے پڑے پاؤں کے نیچے پڑے سب سے ہلکا ایسا تم کر سکتے تھے یقوب نام کہے گا کہ ہاں فیحق اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ انتہا پیسور میں نے تم سے اس سے بھی ہلکا چاہا اس سے بھی ہلکا چاہا یعنی کہاں پوری زمین اور اس کو خرچ کر دینا اللہ سے بچنے کے لیے زمین کی دولتیں خرچ کر دینا اللہ سے بچنے کے لیے آج تم تیار ہو تو میں نے تم سے اس سے ہلکا چاہا تھا اس سے ہلکا ارادہ کیا تھا وہ کیا تھا جب کہ تم آدم علیہ السلام کے پشت میں تھے اللہ تشرے کا بھی شعرا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا سی وہ تم نے انکار کر دیا اللہ تشرے کا بھی اور تم نے شرک کیا میرے ساتھ صرف ایک دل کے عقیدے کی بات تھی اور اس عقیدے پر عمل استوار کرنے کی بات تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا وہ دون مانا نہیں وہ دون قبول نہیں کیا اور آج تم کہتے ہو کہ پوری زمین اگر مجھے مل جاتی اس عذاب سے بچاؤ کے لیے میں ساری خرچ کر دیتا اور عذاب بھی کیا دو کوئلے بڑے پاؤں کے نہیں تو وہ لوگ جن کے پورے جسم عذاب میں ڈوبے ہوں گے اور جسم بھی بڑے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر پھیلے ہوں گے ان کی عذاب کی کہ ہوگی اور وہ کیا خرچ کرنے کو تیار ہوں گے تو اللہ تعالی عاب سے بناہ میں رکھے ایک وضاحت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے ہلکا ارادہ کیا تھا اس سے ہلکی چیز کا آج تو دنیا خرچ کرنے پر تیار ہے حرت اور من کامن ہزا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز کا ارادہ کیا تھا ہلکی تھی اور وہ یہ کہ شک نہ کرو نے انکار کر دیا یہ ارادہ کرنا اور چاہنا یہاں پر ارادہ ارادہ شرعی ہے. ارادے سے مراد ارادہ شرعی ہے. جس کا لوگوں نے انکار کیا ارادے کے کی دو قسم ہیں ارادہ قدریا ارادہ شرعی گئی ارادہ قدریا قدری کی تقدیر کے فیصلے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے کوئی سر وہ تجاور استعار نہیں کر سکتا جو اس کی تصدیق کے فیصلے ہیں. یہ ارادہ شرعیہ کہ میری شریعت میں پھر تک یہ حکم پہنچا کہ شرک نہ کرنا میرے اردو نے شرک کیا اس کا انکار کیا ارادہ شرعیہ کا انکار کرنے والے بےد حاشا لوگ موجود ہے مگر ارادہ تدریہ کا انکار تو نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی کچھ ہوگا جو اللہ تصدیر میں لکھا اللہ اللہ ہوگا فاجر پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان کرمات کی جن سے کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا نہ کوئی نیک نہ کو برا یہ کریمات کریمات قدری ہیں جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے کون کب پیدا ہوگا کب مرے گا کتنا کھائے گا کتنا جیے گا کتنے گرو پانی پیئے گا یہ ارادہ قدری ہے اور اس میں کوئی تجاوز اختیار نہیں کر سکتا کب مرے گا اور کہاں مرے گا جو اللہ کا فیصلہ ہے جو لکھا ہے اس کے مطابق ہوگا کون صحت مند ہوگا کون بیمار ہوگا یہ تقدیر کے فیصلے اس کے مطابق ہوگا کس کو تجارت میں نفع ہوگا کس کو نقصان ہوگا یہ سب تقدیر کے فیصلے لکھے ہوئے اور کوئی بندہ ان سے تجاوز اختیار نہیں کر سکتا تو یہاں جو حدیث میں اللہ تعالیٰ رہے ہیں ابن اعظم میں نے تجھ سے اس سے ہلکی چیز چاہی تھی میرا ارادہ اس سے ہلکا تھا آج تو پوری زمین خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اس سے ہلکا میں نے کیا ارادہ کیا کہ تھی بس شرک نہ کرو میرے ساتھ میری توفید پر مان لے وہ تم نے مانا نہیں اور آج تم کہتے ہو کہ اگر زمین بھی مل جاتی اس عذاب سے بچاؤ کے لیے میں وہ زمین بھی خرچ کر دیتا ارادہ شریا ہے ارادہ قدریا نہیں ہے ارادہ شریا کے لوگ انکار کرتے ہیں اللہ چاہتا ہے لوگ نماز پڑھیں نہیں پڑھتے اللہ چاہتے لوگ زکا نہیں دیتے لوگ جس کی ان کو سزا ملے گی لیکن اگر یہ کہا اللہ اللہ کی چاہت اور اس کا ارادہ کہ فلان شخص فلان وقت مرے گا اس کا کوئی نہ انکار کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی تجاوت اختیار کر سکتا اسی وقت اس کی موت آئے گی جو وقت اللہ نے دکھا اسی مقام پر موت آئے گی جو مقام اللہ نے دکھا ایک سرے اسے سے نہیں کر سکتا فالاراده شرعيه ها نا کی اراده قدریه جی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن امر اللہ عنہ، ان جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعه كانه مثعارير قلت ومثعارير قال الضغابيس وكان قد سقط فموه فقلت لامر بن دينار ابا محمد سمعت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قال نبی اشاد فرمایا یفرو جو مینندارے بے شفایت کا انعاریر لوگ نکلیں گے جہنم سے بے شفا کی وجہ سے شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے جہنم اللہ ہم کو جلائے گا اور پھر شفاعت کی برکت سے وہ نکلیں گے کا انعریف جب وہ نکلیں گے تو وہ گویا تعاریر یہ تحالر سر کی جمع جیسے اسفور کی جمع سر عروح کی جمع تحاریر اور تحاریر یہ چھوٹے جو ککڑی یا کھیرے ہوتے ہیں چھوٹے اور وہ خشک ہو جائیں سوکھ جائیں اور وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں بالکل باریک پنکر کی طرح ہو جاتے ہیں ان کچھ لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے یہ موٹر دین جو خداکار تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مشیت سے ان کے گناہوں کی سزا دے گا پھر میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جب وہ نکالے جائیں گے تو کنم تعریر کو یا وہ تعریر ہوں گے انہیں سوکھے کھیرے یا سوکھی ککڑی ہوں گے اور وہ بھی جو سب سے چھوٹی سائز کی ہو چھوٹی انہیں سائز کی ککڑی ہو چھوٹے سائز کا کھیرہ ہو وہ بھی خشک ہو جائے تو جہنم سے اس طرح نکلیں گے اور اور سراری پیغمانہ یہ بھی ایک بوٹی جو سرائی زمین میں اگتی ہے اور وہ اونچائی کی طرف نہیں جاتی بلکہ زمین میں پھیلتی ہے تو اس طرح ان کے نہ قدر ہوں گے نہ وہ اس طرح نظر آئیں گے بلکہ اس بوٹی کی طرح وہ زمین سے لگے ہوں گے اس قدر جہنم کی آگ ان کو جلا چکی ہوگی اور ان کے جسموں کو ختم کر چکی ہوگی کہ وہ اس بوٹی کے معنی نیچے پڑے ہوں گے جہنم سے نکل کر اور اللہ ان کو اگائے گا جیسا کہ حادیث آ رہی ہیں یہ حدیث شفاعت ہے وہ شفاعت حق ہے اور ہم اس پر آگے بات کریں گے آگے احادیث شفاعت کی آ رہی ہیں یہاں تفصیلی بات ہو سکتی ہے تو اس حدیث میں شفاعت کا حق ہونا ثابت ہوا اور جہنم کی صفت سامنے آ گئی کہ جہنم لوگوں کو جلائے گی اس قدر جلائے گی کہ ان کے جسم ختم ہو جائیں گے ان کے جسم تعاریر کی مانند ہو جائیں گے جب وہ نکالے جائیں گے شفاف کی برکت سے تو تعاریر کی مانند ان کے جسم ہوں گے یعنی سوکھے کھیرے یا ککڑی کی مانند انتہائی باریک تنکے کی طرح میں نے اپنے شہر سے پوچھا کہ تعاریر کیا ہے تو انہوں نے کہ الزاویز تحاریر کا مانا زباویز مانا وہی ہے سوکھے کیڑے یا وہ بوٹی جو پیش دار زمین پر پھیلتی ہے جو اوپر نہیں اٹھتی اس کو قدر نہیں ہوتا کاما نہیں ہوتا بلکہ زمین پر پھیلتی ہے تو شہر نے کہا کہ تحاریر سے مراد زباویز و کان سطح افمو اور شہر کا منہ گر جو کہ یہ منہ گرنے سے مرا دانت جھڑ چکے تھے یعنی جب شہر سے میں نے یہ بات کی تو ان کے دانت نہیں تھے منہ میں دانت ان کے جڑے ہوئے تھے تو وہ ہے وہ صحیح آزاد نہیں کر سکے جب دانت جڑے ہو جھڑ جائیں اور منہ خالی ہو جائے تو سین کا مخرج صحیح نہیں ہوتا بلکہ سین سا کی طرح نکلتا ہے وہ مخرج تو شہر نے بھی زقابیز سا کے ساتھ کہا حالانکہ یہ سین کے ساتھ ہے تو ان کے چونکہ کے دان جڑ چکے تھے تو وہ سین کا صحیح فخر جدا نہ کر سکے اور سین کی جگہ صاف بول گئے کہ یہ محدثین کی امانت کی پوری بعد ہم تک پہنچا دی اور جب یہ یہ باتیں ان کو یاد ہیں تو حدیث کس قدر یاد ہوگی جو اصل ہے کہ حدیث کی مضبوطی اور صحت کی دلیل فقول عمرب نے دینار یہ ہماد کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دلار سے کہا ابا محمد ان کی قریت ہے اے ابو محمد سمعت جابر بن عبداللہ یقور و سفید النبی یا پر جو من النار کہ آپ نے جابر سے یہ بات سنی یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہوں کہ لوگ شفاعت سے شفاعت کی برکت سے سے نکلیں گے یہ حدیث آپ نے سنی ہے جناب جابر سے یہ کون پوچھ رہے ہے یہ حماد عمر بن دینار ہے کہ جاگر سی یہ سنی ہے آپ نے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یقینی شفایت ہے میں کہ لوگ شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکلیں گے فقر نعم تو ان بات کو موقد اور پختہ کر دیا کہ جی ہاں یہ دیف میں نے نبی السلام سے سنی ہے تو انہوں نے تقد کیا اور جناب جابر نے ان کی موافقت میں جواب دیا کہ یہ حدیث برحق ہے اور خود میں نے نبی السلام سے یہ سنی ہے مولانا نبی محمد واحد علیہ مصر اور اجمائری